اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر ولم يجعل له عوجا اور نہیں بنایا اس کے لیے اس کتاب میں کوئی کجی کوئی مغلق بات عید سے پہلے بات ہو رہی تھی سورب اسرائیل کی آخری عیت سے متعلق کہ یہ بہت عظیم عیت ہے اور اس کو یاد کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے, چاہیے, چاہیے اس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے اور انسان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں آج سورہ سورف شروع رہی ہے کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے چونکہ غار کے اندر چند ساتھی دین کی حفاظت کی نیت سے چھپے تھے اس لیے اسی اس اس اس اس اس اس نسبت سے اس سورت کا نام نے مقرر کیا ہے یہ سورہ کہف مکی ہے تقریباً 110 سے اس کی رہتے ہیں اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ہر سورت کو مکی کہتے ہیں مشرقی نے مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنا چاہے تھے جن سوالوں کے سمجھنے کے لیے نظر بن حارث اور اقبہ بن ابی معید یہ دو مشرقین کے سردار ہیں ان دونوں کو مدینہ بھیجا تھا کہ وہاں سے یہود مدینہ سے کچھ سوال سمجھ کے آؤ اور پھر اس نبی سے بطور امتحان کے سوال کرتے ہیں اگر یہ صحیح نبی ہوا تو وہ جواب دے دیں گے اور سوال صحیح معامہ میں آلے کتاب کو ہی پتا ہوں گے اور یہودی والے کتاب ہیں ان سے سوال سیکھے جس پر میں بات کر چکا ہوں کہ تین سوال انہوں نے ان کو سکھائے ایک روح سے متعلق دوسرا سابقات سے متعلق تیسرا سکندر ذلکرنین سے متعلق اور ساتھ یہ بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر تینوں کا جواب نہ دے سکے تب بھی سمجھ لینا کہ پیغمبر نہیں ہے اور تینوں کا جواب اگر دے دیا تب بھی سمجھ لینا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے ایک کا سوال وہ نہ دے سکے اور دو کا سوال دے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ پیغمبر ہے ایک کا جس کا سوال آپ نے نہیں دیا اور اللہ نے بھی نہیں دیا اس کی حقیقت سے متعلق سوال تھا اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری فائدے کے لحاظ سے اس کا جواب دیا ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں یس النا کام روح من امر ربی میں گزر چکا ہے تفصیل سے جواب نہیں ہوا روح کی حقیقت کا اگر جواب اللہ پاک دے بھی دیتے تب بھی انسانی صلاحیت سے بالتر بات ہے اور کوئی نہ سمجھ سکتا دوسرا سوال آف سے متعلق تھا اور تیسرا سکندر ذلکرن سے یہ جب تینوں سوال مشرقی مکہ کے ان دو نظر بنارے سورق نبی موہیت کیے سات اور بھی سے لوگ تھے تو آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا جس پر چند دن وہی بند ہو گئی اور مشرقی مکہ نے پہلے بھی باتیں کرتے تھے تو اور باتیں کرنے لگ گئے اور یہ جملہ ابو جہل بار بار کہتا تھا کہ قد محمدن محمدن محمد, محمد کے ربوں محمد رب نے محمد, رب محمد کو چھوڑ دیا محمد کا رب محمد, محمد, محمد سے ناراض ہو گیا یہ کی باتیں کہنے لگ گئے اس پر مفسرین کی کئی آراہ ہیں کہ کتنے دن وہی بند رہی بعد میں پندرہ دن بعد میں چند دن بعد میں ہفتہ بعد نے چالیس دن بھی کہے کہ یہ وہی بند رہی اور آپ نے تو ان کو کہا تھا کہ کل جواب دوں گا کل تو جواب نہیں ہو سکا اس لیے وہ باتیں لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باتیں ان کی سننا اور وہی کا مؤخر ہونا انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا تو چند دنوں کے بعد جب وہی آئی اور اس کی تاخیر کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دی کہ ہم نے وہی میں تاخیر اس لیے کی کہ آپ نے جب ان کو کہا تھا کہ کل جواب دوں گا تو اس میں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا بلا تک غبن اللہ جب بھی کبھی کوئی آپ بات کہیں کہ یہ کل ہوگا اس طرح تو ضرور بضرور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے یہ ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی کام مستقبل سے متعلق ہو تو انسان تو کمزور اور بہت کمزور ہے تو اس کام کو بابرکت بنانے کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے تو یہ صورت پھر نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور سکندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ سورت اکٹھی ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے جیسے فاتحہ سورت نازل ہونے والی بہت کم ہے اور نازل کہ اس میں دونوں سوالوں کا جواب تھا ستر ہزار فرشتوں کی نگرانی میں جبرائیل علیہ السلط آئے اور یہ سورت دے کے آئے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ سورک کی پہلی دس اور آخری دا ایتیں یاد کر لیتا ہے پڑھتا رہتا ہے تو فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا فتنہ دجال ایک بہت عظیم فتنہ ہے کہ جس میں بہت کبھی ایمان والے لوگ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے ورنہ وہ ایسے کارنامے دکھائے گا کہ انسان سمجھے گا کہ واقع نہیں یہ کوئی با کمال ہے تبھی تو اتنے بڑے کارنامے دکھائے جا رہے ہیں اور اب بھی ضعیف المان لوگ اور جن علاقوں اور جن ملکوں میں اسلامی ایلاً ایلاً محنت نہیں ہو رہی ان علاقوں میں اب بھی لوگ فتنے دجال میں مبتلا ہیں مبتلا مبتلا وہ سب کچھ امریکہ اور اس سسٹم, سسٹم کو سمجھتے سسٹم ہیں کہ اس وقت وہی ہے جو کچھ کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے تو یہ ایک فتنوں میں مبتلا ہے کہ وہ گویا مختار کل ہو چکا ہے یہ سب آزمائشیں ہیں یہ فتم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں باب باقاعدہ قائم کیا ہے کہ بابن محمدین الفرار من الفتن کہ دین کی حفاظت کی خاطر ایک دور ایسا آئے گا, ایسا آئے گا لوگ خار.. Muhar... کہ لوگ فتنے سے بھاگ کے غاروں میں اتنا لیں گے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے جیسے ان نوجوانوں نے کیا جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اول ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ دس پڑھ لے تو دجال سے محفوظ رہے گا دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اول اور سورہ کاف کی دس دس ایتے یاد کر لے تو فطرۂ دجال سے بھی محفوظ رہے گا اور مزید اس کو ایک ایمانی نور محسوس ہوگا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ جمعے کے دن پابندی کے ساتھ تلاوت کا معمول بناتا ہے سورہ کاف کا تو اس شخص کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا نمبر دو جمعے سے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے جو سگیرہ گناہ انسان کے اچانک ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے تیسری فضیلت کہ اس شخص کو نور عطا کیا جائے گا جو جہاں یہ پڑ رہا ہے یہاں سے لے کر آسمانوں تک ایک نور اس کے لیے بطور برکت کے گویا نازل ہوگا چوتھی فضیلت کہ آخرت میں اس شخص کو نور یعنی روشنی عطا ہو جائے گی جس کی برکت سے یہ سفر کرے گا جس کو قرآن مجید نے سورہ حدید میں بیان کیا بین بین یسانور نیک لوگوں کے سامنے نور پہلے سفر کرے گا میدان حشر میں اور اس نور اور اس روشنی کی مدد سے پھر یہ لوگ بھی وہ سفر کریں گے اور یہ روشنی نور کی ہوگی ابن کثیر تفسیر ابن کثیر والے بزرگ نے ایک اور حدیث نقل کی اس میں یہ چاروں باتیں ہیں کہ فتنہ دجال سے سور پاپ کی جمعہ کے دن تلاوت کرنے والے شخص کے لیے یہ فضیلت ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا نمبر دو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے نمبر تین کہ دنیا میں بھی اس کو نور محسوس ہوگا جو میں نے بتایا ہے اس طرح جہاں یہ بیٹھے وہاں سے آسمان تک چوتھا یہ کہ یہی روشنی کہ اس کو میدان حسر میں بھی امداد کی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جس سے یہ چلے گا پانچویں جی ابن کثیر نے اس روایت میں یہ وہ نقل کرتے ہیں مزید اضافہ کیا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کا معمول سورہ کاف پڑھنے کا اس کا معمول ہے تو وہ دنیا کے ہر فکنے سے ہر دھوکے سے اگلے جمعے تک اللہ اس کو معفوز رکھیں گے دوستو بہت ضرورت ہے اس, اس صورت کی تلاوت کا معمول بنانے کی کہ ہم دار الفتن میں ہے قسم کا یوں نظر آ رہا ہے اور دنیا ہے, دنیا ہے ہی دھوکہ دنیا, دنیا دار الفنا ایک جانے والی ہے اور دوسرا دھوکے کا در ہے اس میں دھوکہ ہو رہا ہے کوئی کس طریقے سے کاروبار میں دھوکہ کر رہا ہے تو کس طریقے سے بندے کو پریشان کر رہے ہیں تو جو سورہ کی تلاوت کا تونے کے دن معمول بناتا ہے تو اس کو یہ خوبیاں بہت نصیب ہوں گی بات یہ ہے کہ جو بجال کا فتنہ ہے وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا چونکہ ابھی اس کے اثرات ہیں وہ خود فتنہ موجود نہیں ہے اس فتنے سے, دجال کے فتنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اپنی دعاؤں میں اس فتنے سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ دجال کے فتنے سے بچا الرجال جان و فطرت کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ دید دید کی حکایت ہو انسان بعض دفعہ ایسے دو چیزوں کے درمیان میں پھنس جاتا ہے کہ اس میں ایک چیز کو حق اور دوسری چیز کو باطل کہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فتنہ ایک تو انسان کے اوپر جو آزمائش کے معنی میں فتنہ آتا ہے وہ بھی جیسے بیماری آ تو یہ بھی آزمائش ہے پیسے کم ہو گئے مقروض ہو گئے یہ بھی ایک آزمائش ہے کوئی اور پریشانی یہ آزمائش ہے اس میں یہ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے یا کچھ اور راستہ اختیار کرتا ہے لیکن جو فکر بجال ہے اس میں حق و باطل کا امتیاز ایک کمزور ایمان والے کے لیے مشکل ہو جائے گا اس اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے تیار کی گئی اور یہی کمال ہے کہ انسان اپنے لیے آفیت کا سوال کرے اور خواہ مخ اپنے آپ کو مصیبت میں فتنے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے پرانی مزید دیں دوسرے پارے دوسرے فرمایا کہ اپنے آپ کو خام تھا ہلاکت میں مبتلا نہ کرو انسان کمزور ہے اور ایک پر فتن مقام میں اپنے آپ کو جب ڈال دیتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوم نہ ہو اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے اللہ سے آفیت کا سوال کرے اور اس عافیت میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کے ساتھ ہی رکھے اور اس طرح کے فطروں سے اللہ افاق کر تو فرمایا کہ جمعے کے دن صورت کو پڑھنے کا معمول ہے تمام تعریفی کے لیے جس نے نازل کی کتاب اپنے عظیم انسان اپنے عظیم بندے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے تذاب نہیں ہے مسائل ایمان کے لحاظ سے ہوں معاشرت کے لحاظ سے ہوں نغلت نہیں ہے یعنی آپ اس میں ہی پریشان ہو جائیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے نہیں قرآن مجید میں جو عقائد جہاں بیان کیے وہ دوسرے مقام کو بھی وہی عقائد ہیں اور غلام یہ جا اللہ اجا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کو کامل آ... انسانیت کا درس دیتا ہے اس میں رہن سہن سکھاتا ہے درندگی سے نجات دلاتا ہے بہشت سے بت پرستی سے شرک سے اور مزید یہ آپس میں انسان انسان کا خون کا پیاسا ہو جاتا ہے جب قرآن نازل ہوا اس وقت مشرقی نمک کا اسی طرح کے عادتوں میں مبتلا تھے اور بھی جب دنیا میں جو بھی اس قرآن مجید سے وہ دو قومیں دور ہیں وہ درندگی کا ہی شکار ہوتی ہیں دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے دوستو جو انسان کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے ہر نظام اسلامی نظام کے مقابلے میں وہ درندگی کا نظام ہے ظلم و ستم کا نظام ہے وہ ہم کچھ ہے کہ کبھی ہم سیکولر نظام کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اپنے امام کو فروخت کرتے ہیں کبھی ہم اس برجے میں وفدل ہوتے ہیں کہ جمہوریت کو سلام کرتے رہتے ہیں اور جمہوریت کا آپ تماشا دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے ظلم و جس ملک پر امریکہ ظلم کرنا چاہے وہاں دہشت گرد ہوتے ہیں وہاں دہشت گرد ہے اور ہر طرح کی بنداری ہو جاتی ہے وہ علاقہ ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے نظام ہے یہ جمہوریت کا کہ تب سے کشمیر کا رولا رہے جا رہا ہے اور انہوں نے خود کہا تھا ہمیں پڑھ دے پھیرا ہو رہا ہے اور اب تک تو نہیں ہوا اگر جمہوریت کی بات نہیں کرائے جس جگہ پہ مفاد نانے اسلام کا دست ہے جمہوریت کی بتا میں ہے وہاں یہ کرتے ہیں اور جس جگہ پہ ان کو سرمایہ داری نظام کے اندر اپنے مفاد دوراتے ہیں تو وہی کرتے ہیں قرآن مجید نے جو درس دیا ہے جو احکام ہے وہ تعمیر انسانیت ہے نظام امن اس کے علاوہ دنیا میں نہیں ہے اللہ خانے ہے اللہ نے قانون بھیجا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس انسان کی فلاح و بقا کن قوانین اور ضابطے میں ہے اللہ سمن نصیف